بارہ دیو سڑھ کے گڑھ منظور خدا شی نے منظر شروع کی سلا سلام چکم دہادی ذکر دیا منظورے کے لیے آ رہا تاریخ ترتیب ثابت سابت چاول اور چاول اول اور دا جی او ترتیب کو سلواد کی کپوتی کفوتی بینر فوائد اوینتی ان وقتی ترتیب ایندر فوائد تو جنگل منظور قداشی ترتیب ایندر بہت ہی وقتی دا ترتیب مندو مستحب کوئی واجبئی سراسا ابو حریفا مہامالک احمد بن احمد اگلی ترتیب واجب ہوئی شارف کشمیر رحمت اللہ نہ مولانا رہے سے تاریخ المجد کے اداریں گے عبد الحمام محب الرحناب شارد اور ہد آئے ادار کر کے آدم یعنی کہ خو تحجاز نے پہلے بارہ کے اولاد سے کبھی دلارت وجوہ پائے نہ کئی سرسا ترتیب واجب ہوئی درمیان کے فرق اہناب ترتیب واجب مسکت ترتیب در امور ہوئی کنچی دیگر بھی جی یو کثرت سرواتو نواؤڑی سو رس دیش پکشی یو تسین عام پدے کے ترتیب ساک جی ترتیب لازم نہیں تصدیق کے وقت وقت کم دے وقتی گزا کے نغم پہنچے گی ہدے وقت مکم کے ادریم نشان نشان دیا خالوج مارے کدام انش نے وقتی مخام پارت ترتی دادری اموری مسقط ترتی یو کسرت پندو او اور دےم وقت نشان امام مالک رحمت اللہ کثرت قصرت نا کسرت نہ مسکت نہ ہوئی ترتیب مندرم کرتی فرض نے احمد ابن حمل صرف ہی نسان و تہذیب ہوئی احمد ابن احمد نسانم مسکت نہ ہوئی حاصل داخ کے ہند الحنا مستقات ریشو مسکتا صراط نیشان ذی وقت اور موارید کو نسبت باندھ صرف نیشان اور ذی وقت دے صراط نہ دے خانہ برو پر نسبت باندھ صرف ذی وقت نیشان مخوبیت تے مسقت تے انا قصد دے صراط مسقت دی قدیر منتظران چھم ترتیب فرض دے قاری کہ یہ دراغم ترتیب فرض ہے سونا تارا دلہ انٹ سے من یو راجیگر ترجاگر کی وہ آپ کیا کی تلور بیزی شیو فواعد اوقات کیاو اتخلاف مشتری در شواتنا فقاو تلور مدننا ان اربع سلات الیوم حتى ضحوہ من اللین ماشاء اللہ جلال دوشفیل سلی اللہ خونج فامر رب اللہ فعظنا سم قاما اقاما قاما دوکو فزول نظور سم اقاما فزول نظور سم اقاما فزول نظور سم اقام فزول نمغرب سم خدی نسبت قضايا قزا یا مجازن دے یا قزا بدباد خرو چند وقت محتاذ محفد باپ سعید ماہ رواز خارم احسا بیا نمبر طوی نی سباز اللہ عبد اللہ معروم کے انکتا سبق ضوابطے محدث کرم حادثر مطابق فتور گئی لم اِسمینس سم نے لما اسمنا عبدالله وهو الذي اختاره بعض آهل العلم في البواد أن يقيم الرجل لكل سجيه كامت ما ظهر ما ظهر فاركي بعد ذاوات فاركه طارده وظهر مستعد لذا قضاه إلا ما كم عزاهو وأقول ج ما مقاربو کی فار ر مسبت کر دی مثبت مرفی دفاع منفی دے مقصد نے قریب تنوش قریب نو مزے منبر حتائچر تو آتھ سال پر درش مدرش ہوا دیکھ رہے مند مادان شافی ذکر سلاد راغل را را جاری کی من بادم کاشن مسلام بادن بغریت